منت تفعلون اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کب روم کو چن چپول میں لسالوں اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں سب <سلام> بنیا نمسو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں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 ہدایت تک نہیں پہنچاتا وہ بنی اسرونی دئی منتھی و مبشر احمد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 یہ تمہارے لئے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو یاغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اس کے نتیجے میں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 اللہ کم کال ایس نمریا مل ہواری کم کال ایس نوریہ مل ہواری من إلى الله کال اللہ نو فور ال امن پنی اسرو عل فروپ افن امنو والی اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ